اس کے کوئی حدیث ہے کہ مثلاً جو الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے یا پیتا ہے یہ شیطان کا کام ہوتا ہے جی اس کے اوپر ذرا روشن ڈالے گا مفتی صاحب جی میں نے کیا تھا کہ دہنے ہاتھ سے ہی کام کرنا چاہیے لیکن ایک آدمی کام کر رہا ہے اور وہ سیدھے ہاتھ سے اس کی عادت نہیں یا کر نہیں سکتا وہ گوشت کاٹ رہا ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کاٹے جاتے یقیناً وہ کہیں اپنے ہاتھ پہ یا کسی اور جگہ وہ لگا دے گا یا اس کو کاٹنے والے اوزار کو کیونکہ اس کی عادت جو ہے وہ یعنی بائیں سے کاٹنے کی ہے تو سے کاٹے گا تو کرے گا لہٰذا وہ اس کو تکلیف مالا کاٹنے سے وہ گوشت حرام یا مخرو نہیں ہوگا مسئلہ اس کا جو جیسا سوال تھا ویسا جیسا سوال تھا ویسا جو آپ کا تو اب یہ کہ ہر شخص کو تو نہیں میں اجازت دے رہا کہ جی وہ دائیں ہاتھ سے کھائے دیے وہ تو اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ بائیں ہا دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے بایاں ہاتھ سے کھانا مکرو ہے ہاں نہیں اچھا آئلہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو دایاں ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہے یا ویسے کوئی منہ تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے کھانا پینا دائیں ہاتھ سے پکڑنا دینا دائیں ہاتھ سے یہ سب دائیں ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے لیکن اگر کسی کی مجبوری ہو تو شیر اس کو اجازت دیتی ہے جی حسین انڈر اسکور فور زیرو